ہلایا جو میں تھے سرج نہ آئے تو والا والسلام على سيد الرسل وقاتب النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت بلنداباد پڑھو سال والا سیدی یا رسول اللہ یا خاتم <تصفيق> معزز معذر دوستوں کو بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شریف دمدو سنا حقتا شانہ بارگاہ دے اندر عاجزانہ مشکیانہ فریاد ہے کہ مولا taala نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنہ تو اپنی رحمت دی دائمی بنا نجات عطا فرما دے گمراہی حس منافقت تو محفوظ فرما کے مشلقی حقا مطابق زندگی گزارن توفیق کتھا فرما میرے انتہائی شفقت فرما چاچا محمد عبد الرحمان صاحب اور انہوں دے بیٹے خصوصاً برادرم شہنواز صاحب نے اس محفل شریف کا اہتمام فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شان ہو اس محفل شریف نو اپنی بال قبول فرما کے کاشے عبد الرحمان صاحب جی انہوں کے سارے بیٹیا جی خصوصن شاہ نواز صاحب کی دنیا آخرت سونی فرما دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق دا محتاج بولو چھولو چھولو چھولو چھولو بولو سے یار دکھنا لاگو سبحان میں دا لیکن لیکن مقصد کہ اُتے اتنے غفلت نہ تاری تھی ہو لگ رب دا ذکر کریں رسو رب دی ذکر دی برکت جاگتے رسو مگر نہ لوگ اثر کرے نہ کرے سن تلے میری فریاد نہیں ہے داد کا محتاج یہ بندہ آزاد بنا لوگوں دیا نظر دد تلے پاسے ہوشوں لیکن الحمد للہ اللہ سونے میں نگاہ نہ کدہ داد والے پاسے گئی ہے نہ کدہ مڈی والے پاسے گئی ہے لیکن بولن دی دعوت ضرور دینا اس واسطے دینا تاکہ غفلت نہ ہو نیند نہ کیونکہ آکی کا کام ہو شیطان بھی رل نا دا دا آرام نال پھیر کیا اللہ جی سونے دا ذکر ہے اور اس ذکر جی ذکر ذکر سمجھ کے بولے سو انشاءاللہ شاء اللہ ذکر کی برکت بھی ضرور حاصل کرے سو اور جاگ د پچھلا محتاج کوئی بندہ بھی ہو کوئی بھی ہو لگتا تے اپنے لگتا اگر کوئی دین مستفی نال دا ذاتی اور اگر کوئی دین تو ہٹ نقصان ہے کہہ نقصان اے او لیں بے اے مخلوق منڈا ڈیڑی ہے اچھا او بے ند ہے کو بندے چند لوڑ کو دندے نہ بندے کی چند دی دی اے دھندے بندے چندے اے دین کو نہیں چاہیے دین کو چاہیے جل محبت مستقفا ڈیگا بگا ہوگا شریف نے فرمایا نخ نزل نزدیک رو لیں محافظ, بھی سن. اور محافظ کو اس کو نہ کوئی ہلا سکتا ہے نہ پٹ کوئی نقصان دے اس ذاتی دین نال کرے سی دین تو فائدہ بھی زیاد د نقصان بھی زیاد ہے توجہ ہے مشین رکھا ہے جناب سامنے جی آیہ ای مقدسہ پڑھی ہے مولا سیت پاتوں چیزاں کا ذکر فرمایا دو گلا ذکر فرمایا ایک دلیم نور جناب موضوع بیان کرے سا دلیل اور, نور اور بڑی قابل ہے پہلے اللہ کا قرآن سنا وا وت با دی تشریف إرشاد رباني فرمى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأرسلنا إليكم نورا مبين بولا شریف مولا مولہ فرموندے فرمایا اے لوگو یا الناس اے لوگو قد گو کدا برہانو من ربکم کو کول کو رب دی طرفوں ایک برہان آئی ہے دلی لائی ہے لاگ سبہ قربان جمع فرمایا اللہ سونے دی طرفوں تھوڑے کول یعنی تھوڑے رب دی طرفوں ایک دلیل آئیے، برحان آئیے، وانزلنا دے اللہ سونے کی طرفوں کو نور مبین آ ترجمہ ہوں خلاصہ سناو اپنے لفظ مفہوم سمجھا مولا سونے دنیا والوں مخاتم فرمایا فرمایا دنیا والوں تھوڑے کو اللہ سونے دی طرفوں ایک دلیل آئیے قربان جا بزرگ فرمائندن مخصرین فرمائد فرمایا دلیل تو مراد پاک نبی سرو کی ذاتے بابا رکات نور تراد اللہ درآن پرانے مجید کے اندر بنا چھیاں بننا چھائی د دوسری آیاتاں دے اندر مولا, مولا سونے نے اپنے پاک محبوب کو نور مولا فرمایا جناب والی کتاب نبی کتاب مبین, بید بید किताब किताब مبین, مبین, مبین فرمایا آیا لیکن اس آیت کے اندر گل کوئی عجیب عجیب لطف والی آئی مولا سونے نے فرمایا تھوڑے کو اللہ سونے کی طرفوں اللہ سونے کی طرفوں ایک پرہان آئیے دلیل آئیے اور سونے کی طرف نور مبین ہولیل اپنے محبوب دی ذات کو فرمایا نورے مبین کو فرمایا توجہ ہے جناب نورے مبین قرآن ہے دلیل پاک حبیب کی جاتے بابر مولا سونے نے اپنے پاک حبیب دلیل فرما دلیل باقی ساری ہر کو اپنی دلیل نہیں فرمایا ہاتھا کہ بندے دا جسم بنایا بندے آلات بنایا بندہ ہر ویلے اپنا آپ مطالعہ کریں دے لیکن دلیل نہیں فرمایا خالد تعالی نے دنیا دی کی شہ کو دلیل نہیں فرمایا لیکن باری پاک نبی سرور کی ذات دیا یہ مولا سنے نے فرمایا اے لوگو اے لوگو دلیل یا مولا اے ایک شہری دلیل شہ دلیل, دلیل, دلیل, دلیل, دلیل بن کے آئے دلیلے ہوئی ہے پہلے دعوے کی سمجھ آئے پاک لبی سربت لیل پڑ کے آئے مفسرین فرمائد سوفیائے کرام فرمائد فرمائے مولا سونے کی توحید سونے دی صفات نے مولا سونے نے فرمایا میں محبوبہ فرما دوں میں تنہا میں کوئی رنگے نہیں مثال کوئی شہ ہے ہی کوئی نہیں مولا سونے لے دعا فرمایا میں ہکا میں چلن پھرن تو میں بولن تو میں تھکا تو پاپا مولا سونے دلے دلے دلے دلے دلے اپنے محبوب کو دلیل بنا کے بھیجیا نارے تکبیر نارے رسالت سارے خلافت سارے حیدری سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سونے لے اپنے توحید دے اپنے پاک محبوب رو دلیل فرمایا کیوں اس واسطے بندہ جی کوئی چیز منے دیکھیے گل کی تصدیق کرے گا یقین کرے یا سن کے کرے گا یا دیکھ کے کرے گا یا ڈٹول کے کرے گا جہاں دیکھ یا نہیں ایسا ساتھ حصہ دے دے جا حصہ کا کم نہ ہو ٹولی ہوئی ہے نہ دھیی ہوئی ہے نہ سنی ہوئی سارے دنیا تو فرمائے ذات مولا سونا جان دے بھی ہوئے گمراہ بھی ہو ساتھی ہو سر مولا سونے نے سارے جواب فرمایا رہا اے لوگو اے لوگو اے لوگو اگر میں گو حصہ نال یعنی کیا مطلب سنگر نال لکھن نال کٹولن محبوب دی ذات کو بنا کے جانا ہے وہ میرے محبوب کو چلے گئے میری معرفت تک پہنچو لیکن یہ ضروری ہے ہر جات اکل کا کم نہیں ہوتا ہر جاتل کم نہیں ہوتا تا بدر فرماؤ اقل والے اکلوال والے تیری پہچان میں حیران رہے اقل والے تیری پہچان میں حیران رہے عشق والے تجھے بلد ہر بلد رنگ بلد میں مان گئے عشق والے تجھے <سنسرا> ہر رنگ میں پہچان گئے ہر جگہ تے اقل کا کم نہیں بار آر جائیں اقل پہ کر کرم ری بار جائیا تے عقل کا کم نہیں آتا عشق دا کم ہونے لیکن مولا سونے لے مولا سونے لے مولا باوجود دلیل فرمائیے دلیل محبوب ہے اور اس واسطے بزرگ فرما نے فرمایا او جڑا دلیل تک نہ پہنچے وہ تعوی تک بھی نہیں پہنچ سکتا میں پوچھنا وا پوچھنا لوگ تو رب سونے گل منے د لگن جنا دلیل دیواری آوائے گ تو بیان کر دلیل دعوی ہوج تو آئی جا دلیل ہوئے وقت حولا شریق نے فرمایا اے لوگو لوگو لو لو میری سفات کا مدہ پہچان میری پہچان میری سفات کا مدر میرا محبوب اگر میرے تک پہنچنا ہوے دے محبوب دے در تہنچ وجا آلہ حدرت مل آلہ حضرت حدرت نے خدا کا خدا یعنی بخا خدا, خدا یہی ہے حٹل نہیں اور کوئی مفر مکل جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو فرمائد نے فرمایا مستفا نہیں اپلدا، نہیں پہنچ سکتا مولا سونے معرفت نہیں حاصل کر سکتا نعمت مولا سونے سے پاک محبوب پاک محبوب والی مولا سونے نے جیڑی امت اپنی مخلوق نوا فرمائی ایسی ایسی سلیل ای جنہ دے بغیر رب سونے دی معرفت نہیں مل سکتی نہیں حاصل ہو سکتی مارفت رب کی حاصل ہوتی ہے جنا بندہ در مستفا تک پہنچو سنت سبحان اللہ توجہ ہے مولا نے اپنی دلیل اپنی دلیل محبوب پاک کو بڑا کے اچھا اچھا سچی دشا ایسا دلیل کو نہ مرنا دلیل بمنے سی دے دی آئے اگا تھی گیا کھڑا ہو دلیل آئے تو مروڑ تھی بچی اور پہچان نہ ہمت حضرت جے سلیم میں مولا سونا اج کل ممبر بھی ہوں ایسے ایسے چاہلے ہاتھ آ گیا میں گول صاحب کی تقریر پہ ہوں وہ کرے گا موسا پاک پاک سرکار نے اللہ سونے قوم کے راہ بارے فو اس قوم دا کیا حال ہو سی نے فرمائی مزید ہاں محکم صاحب تک پہنچ آئی میں جان لیا پوری مارفت ملک مسیحان دے دی جنہیں مسیح چاہی میں یعنی کوئی پتہ نہیں گل سہی بی بیٹھا رہی ہے حضرت سید موسا سلام یا, یا باری ah تعالی میں تینوکھنا چاہوں ربی ربی میں تینو مولا سونے نے فرمایا اے موسار لن ترانی تو نہیں ویک سک فسرین دے نے مولا سونے عیسائیت پاگ کے فرما گے اپنے پاک محبوب کی عظمت پاک محبوب کی بیان فرمایا پاک محبوب فرما کی اکھ مبارک کی شان بیان فرمائی موسیٰ تین وی سکتا مینو دکھانی جنوب محمد اللہ کیا جانا well اللہ تارے انی یہ کس کو د بلا <تصفح> <بلو> سلا <سلام> بولو جا سواری چپ تو مگو ایوے لگتا بھی میں کیا قبرستان ہے والا ہے آنکھ کہہ دے آنکھ سلام آخوار سلام آپ نے ارد کی تاری تالا میں دیکھنا چاہنا جواب آیا, آیا نہیں دیکھ سکتا تس نہیں دیکھ سکتے تھوڑے کول برداشت نہیں ہو قربان جاوا مولا سونے نے جھے اپنے پا حبیب دی عظمت دا بیان فرمایا اے اے ہو جیوی طاقت, طاقت, طاقت اور ہمت اصل صرف اپنے محبوب نوتا فرمائی قربان جام ارد پیار کرنا سا مولا سونے سونے پاک محبوب محبوب لوگ اپنی ذات سفا دا کے بھجیا لوگ کہیں دلیل دے محتاج نہیں آسان دلیل دے پیچھے نہیں پہلے اسان سیٹا جانے سیدا ڈار اٹھ ج ستا جا کے ملا گے، ستا گے اور میں اچھا بھولیا وہ چلیا اتے موسا صلیم موے مولا فرماوے لنکرانی موسا ہمت نہیں。اتنی طاقت نہیں یہ طاقت صرف میرے محبوب بولنے لگے ہاں کر کے مولا سونے اپنے پاک محبوب نو دلیل فرمایا اور خالی دلیل نہیں فرمایا ایسی دلیل ایسی دلیل جیڑی دعوے ڈاوے مضبوط کرے مضبوط ایسا مضبوط کرے نہ کوئی توڑ سکے نہ کوئی جواب بنا سکے مولا سونے نے اپنی دلیل اپنے محبوب کو ایسی دلیل بنا کے بھیجا ہے نہ کوئی توڑ سکتا ہے نا کوئی انکار کر سکتا ہے نہ کوئی جناب والی جواب لے آ سکتا ہے جب لیا شاعر شا تو تشاہے خوب تو جان جانا ہے چہرہ ہیراؤ ان کتاب تیرا اللہ تو شاہ تو جان جانا ہے چھ ہیرا مل کتاب تیرا تشاہے تو تجال تیرا نہ پر ہے نہ پر گا مثال تیری جواب تیرا تارے تقبیر تارے مثال جس نے عید میں لا دبی اور سندر ایسی دلیل نہ کوئی معرفت لینی ہو جنا ہو قربت لینی میرے محبوب دے در تایا جی راگ سب گربان جاوا پتا لگتا ہے یہ موسا کلی الا نہیں ویچ اللہ ویگ سکتے پھر میں سک تھی ویک سکتے تیرے میرے اندر بھی ہمت کوئی تا مولا سونے لے مولا سونے اپنے محبوب نو اپنی دلیل بنا کے تاکہ بھیجا ہے میرے تک پہنچنا چاہے محبوب تیرے دربار آ جا جائے یہ تیرے دربار ہی جا جائے گا جا او میرے تک بھی پہنچاے پتا لگنا ہے پتا لگنا رب کی مارفت حاصل کراس رب تک پہنچن واسے کیبلا یہ لمجیا جائے کہ رب سونے دا بھی کوئی جناب ٹکان ہے کوئی تھان وہ کوئی عرشے ادیم سے بیٹھے مان اللہ ہاں جی وہ کدھر رہ یا وہ پھر ٹوٹا کھانا پیتا نہ وہ بے مشال ہے نہ وہ کھانا نہ وہ پی منزل نہ ٹکا ہے نہ او رد نہ جسم شیاں تو لیکن عجیب تو ہی وہ جاوا کرے آد ہے اکھیرا تو مکر بھی کر سکتے قربان بولنا او سبھا قربانیا اصا اس میں بنے لان رب سونا رب سونا اگر آخر باہو کی زبان نل سمجھاؤ میرا پیر سلطان الارفین فرماؤ د فرمایا رب ارش مل سرکار قیامت، سنت، مفتی سلطان محمود مولا سونے لاک محبوب اپنی دلیل بنا کے بھیجیا ہے کی مطلب مولا نے دسیا ہے اشارہ فرمایا جی میرے تک اپنا ہوے اور جنو ج میری مارفت چاہیے ہو میرے محبوب دے درتے آ توجہ نہیں فرمائی قربان باقی, سارے نبی باقی سارے نبی رسول, سارے رسول اللہ سونے دی معرفت دی دلیل بن کے آئے نے لیکن مولا سونے باپ محبوب دی واری آئیے خالی, خالی دلیل جا نہیں فرمایا فرمایا قد جا ایک خالی دلیل نہیں بڑی پکی دلیل بلی مضبوط دلیل, دلیل توڑیں تا میرے آلاتے فرمائے لے کے آتے رہے امس بیا موجے لے کے آتے رہے. جذا بخ آیا ہمارا نبی بن کے آیا ہمارا, نبی ہمارا نبی مجزا کے آیا محبوب دی ذات کی واری مول فرمایا من علی احسان فرمایا یا باری تعالی یہ کوئی خاص احسان ہے ایسا احسان ہے جس دے بغیر تم رب دی مارفت ہی نہیں کر سکتے پہچان نہیں کر سکتے تو اپنے رب نی نہیں سکتے جس نعمت حولا شریفت آوے پہچان آئے وہ نعمت واقعہ نعمت ازما فرماؤ نے فرمائے رب آ درود رب آت پے آردال درد کرتے باری تالا تیرے احسان تبھی لکھا سلام حق حکتا کی منت منت بمانا احسان توجہ ہے مولا نے فرمایا میں احسان فرمایا آلہ ادر درد کرتے باری تالا تیرے احسان تبھی لکھا سلام رب حق تلا کی من آل جناب دے ایمان واسطے گل ایمان کر دیتی ہے مولا سونے یہ دلیل گل جناب دے اقیدے دے تحفظ واسطے ہے جناب مقصود حصہ تقریر تو میری ہوں شروع ہوئی ہے تھوڑی بینڈری ہوں ختم واہ ٹماٹر خراب تھی مستفا ہے تصاویر سلا اصلی حصہ اگلا گمنو رنگ روبی طرف نورے مبین نور مبین یہ نور مبین, مبین،, مبین، تو کیا مراد مفسرین فرمین، فرمین، فرمین، اس نور مبین تو مراد اللہ درآن ہے و لگی نا اس کو آتفا قرار دیتا ہے توجہ ہے مولا سونے نے مولا سونے نے لیا اپنے محبوب کا ذکر فرمایا نور مبین اللہ کا قرآن پاک نبی سرور ہے شریعت فرمایا نورم مبینا نال نور مبین نور مبین نور نور کی تو گل سمجھ آ گئی ہے اے مبین, مبین نے فرمایا نور دیا تر قسم نے ایک قسم مہاد نور رو قسم نور مبین نور مبیل تیسم نور منی قربان و فرمائیا جڑا مہد نور سکتا بزرگا نے مثال دیتی ہے جارے تارے اے نور نے کیوں اے اپنی روشنی اپنی روشنی چمک سکتے نہیں چمکر جا نور مبین تقریباً تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن تقریباً من ہے بغر فرمائد نور مبین نورے ہے روشن ہوتا یہ سامنے آوشن سیو بدور مثال لین فرمائی جی سورج سورج ہوں سورج جل چڑتی آسمان سے سامنے دھرتی ہے یہ سامنے زمین آئی ہے یہ ایسا نور ہے ساری زمین کو چمکا دین یلی بھی, بھی دس پی جنا سورج تے کوئی شہر نہیں دس گیارا جی نہیں سورج چڑے کبیلیاں بھی دس پیت کے ذریعے بھی دس پوند جی صاحب نے آئی ہے اس کو بھی روشن, روشن کر آ... آ... خالی خالی نور خالی نہیں نور خالی فرمایا بجے پاک محبوب نور آیا دین آیا قرآن آیا آپ بھی چمکدے اس کو چمکا دیا چلو خیر میں اپنی گال کر کے گل موقع آجناب نور ایسا نور ایسا نورا آپ لگے اس چمکا روشن کر دربار پتہ لگتا ہے میرے پاک نبی سرور نال ایک نور آ آپ بھی جاننے جرا ادھر چمک لگ روایت والی تقریبا مولوی بیان کریں اک پاک نبی سرور د آن دال ساری دھرتی ساری تے نور چھا گیا اندھیرے بک گئے چادر آ گیا روشنی آ گئی میں دے تو پہلے کیا سورج کے یا نہ یا تارے چل بھی, بھی ہائی سورج بھی ہائی چند ہے آپ آون تو پہلے کون آئی آپ آئے نال گن کے آئے جو اس چان تب ہی خالی بیٹھے ہوا کملہ اس نور دنکر یا اس نور تالی دا کیا دے ہے ری شاید سپ کا مسلمان ہے ساری تمیز یہ نور کھن تیار نہ اجا چل چل مدی نکھ نہ کھلے وت گلا قربان مولوی بھی بیان کریں اور اس نور کا تذکرا میرے پیر باہو نے بھی فرمایا میں پیر سلطان تارے فرمایا فرمایا چی چڑ اے اس چند گل نہیں اس چند چڑن تو پہلے ہر پاسے ہنے چی چڑے چچا کال روس لائی सुनाए छई तारे शिकर कर ले तेरा ई सह चढ़ चढ़ ले चल कई सह चढ़ दे सानू सजरा पाज है در نہیں کچھا جس کی خاط جنم such a love of the warrior جشنید اہل سنت رفتی سلطان فحمود ہے فرمایا ہے یہ ایسا چند ہے کہ یہ چڑھ تو بغیر باز کیا مطلب جتنے تک چند نہیں چڑھا تو ادھارا آئی آئی ادھارا چن چڑھا چی آئی چانو چانو نورا مولا نے فرمایا گپایا نور پور پور گیا چیو چو چیا روشنی باغ نبی سرگن کیا ہے کیا گال آئی کہ پہلے سورج کی روشنی بھی کافی نہیں چند کی بھی کافی نہیں تارا کی بھی کافی نہیں اس روشنی کی لوڑ آئی ضرورت آئی کیوں ضرورت آئی چند سورج <تصفح> زمین کو روشن کرے گی لیکن کرے گی بتیاں تار سورج کا چند کا اس روشنی کا تالوکی باہر نہ پلایا چان لیکنیا تعلق ادر نال ہاں یہ ہر شہ باہر کو روشن کری وہ نور جی وہ بندے سینے کو روشن کردی سنو ہے فرمائی نے فرمایا جلائے بندے سینے داخل تھی ویے بندے کا سینا نور تھی جیو سہی گل ناراج تم لگتے بیٹھے شکایت ادھار دیا یار اج لگ فلم سویرے سرائے یار ہوں تو برائی دا اتنا ذوق اتنا شوق یعنی مایوسان yeah, را مایوسان جہرا وقت برائی والے پاس لگتا ہے سزا ملتی جا وقت بربر اصول پاس لگی اچرا بس تھوڑا جہ وقت آکا آقا داد نے فرمایا فرمایا جینے بندے دا سینہ روشن سیو اے مبین دا مطلب نور نور ہے نور تے بھی مبین کیا مطلب ہے اے آپ روشن, روشن تے جیرے سینے داخل تھی ہوئے وہ سینہ بھی روشل سیو میں تھوڑی جی گال سمجھا روشنی, روشنی دا بھی اپنا اپنا خاصا ہوتا اپنی اپنی کمال ہونی. پہلے ظاہر دی روشنی دی کمال نسا خاصا نسا بت اس روشنی دا کمال نسا گل بات ویسی قربان ونیا. اس روشنی دا کمال ہے روشنی، روشنی، بند کو مطلب کو بچا کیا یعنی اگر بتی ہوا ہوئے سارے بیٹھے آخ ہو بلو بھی بلتا کھڑا تا کوئی بندہ اس کو لکڑ نہ آخ د میںکڑا او دکھاوی شاڑی یا بلو بے یا سورج جی نہیں کو سورج جی رات کو چن تارے گول دے ادارے بندہ اپنا مت آپ پار کر ٹر سر کل نہیں دکھا لگی لگا حالانکہ بچے اکھ دے تو بچے جو روشنی توجہ لے نے فرمائی ہاں روشنی بھی ہو روشن جو سپ پیا ہو پہ پیر نہیں رکھے گا کوہ ٹا ہر شدی ہے روشنی ہو چی لگتا گند چی لگتا لگا کھڑا ہے دھوکھا کیوں لگا کھڑا ہے روشنی روش دی سمجھ آ گئی نہیں یہ مطلب ہے ظاہر کمال کمالی کا اے چاند اپنا کمال رکھنا نا او چاند اپنا کمال ظاہر دیا کو ظاہر دیا تو بچے بندے دے دل کو بچے یہ دل دل دے دل کو بچے تو بچے دے اللہ سونے دین مومن دے دل کو بچے دل کھوکھا میرے پاک نبی سرور دیا سینا سینا ادھار آئی جانور سفت سجدے کھڑے کرے دل دکھا کھا گیا بکن ہے سچارا بکون ہے پاک نبی سرور بغیر پوری آپ پاوے جیتنا چان لائی جیتنا چال جناب ملا دڑکیاں بازار بتیاں لگو نا کھانا نال تبلا کھڑکے آ سونا آیا گئے گلیاں بتا آ دن تبلا بھی چاہیے سرنگی لالت بھی اکھے چاسکار کڑے تھی ساڑی مزہ مس کر ایمان تھی تھی ایمان ایمان تو تو تو اللہ دے دین نال تازہ گلے بازار بتیاں لائی آؤ نور چڑکیا اس نورائے سینا اٹھارہ را سا سات کے خاص چکی نہیں چل سی جوان یہ تو لے رہے پانڈی کا محفل <تصال> بندے, بندے, بندے, بندے, بندے بندے چان ل چان لایا سارا تو وا گار فرشتا ورسے تبجو کراوے واپس آپ سیانے لین اگر اندر چاند چھین ہوئی توقو کا پتا لگ پہ رحبر کا بھی پتا لگتا ہے رحسن کا بھی پتا لگ رہا ہے نہیں لوم ادھار او پاک نبی سرو دیا پہلے بھی آدر آلہ آدر فرمائند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 گیا کلے نور کا شپ ہوتے با میں ہوئی بٹتا ہے نور کا ست نور کا آیا تارا نلافت نا رفتی صاحب پیرو برشد خاجا جو تسا اتنے آ گئے تو تھے تو اندر بتی بال ویسی بتی بال گئی تو ساڈا تو برکا لا ویسی اتنا تو کھلا پائی ہوتے ہیں شیران دیا اندروں تف اس پاس تین آئی وغیرہ میرے باغ لمی سرور جیسا نور کھیل کے آئے سینے چاخل تھی بن سینے چانوڑ تھی بند روشنی تھی بنی بند لگتا اسی واسطے فرمائے مسلمان مومن مومن مسلمان کھا جو دوبارہ خوش بندہ جو خوڈ چنگی لے اگا ہوگ رکھ ایک ڈاڈا بنا کے بلا دوبارہ اگل <سؤال> بندڑے اکا لا جی ڈنگ لگے اس فوجی چنگل دے چاہیے بلا دوبارہ ایمان آتا ہے وہ تے ایمان اسلام ندا کو دفعہ لا کھڑا ہوے بلا اتو اجیب اجیب لے جا لے جا لے دے دے لیکن عجیب گل ہے میاں میاں ڈنگ نہیں دانش پتا نشمل ہوا ڈنگ نہیں کھانا ہک کھو دانش ملت وط وط تو واری وت وت توہ کھا مت ماری جات کو لیکن اگر مت ہوئے عقل ہو بدور بسر عقل آدان نال ایمان آد اللہ قرآن نال ہے ور سارا اکلام بھی دن جناب بھی دارجائ سار سکھ سارے بھی دے, بربادی کامیابی والے پاس کھیل کی پاک نبی سرجو لیکن جنڈیا بھی لے بیاں بھی لے لیا سارا پول کروشن ملاد چڑھا نا بتیاں بینک بھی لگی ڈکی بتیاں تھانے بھی لگی او ہو ہو بتیا بتیاں یونیورسٹی تو فرمائی ملا کو نہیں سمجھا میں گسن گیا دسا اور ننکانے دے اندر تے سکھان نا ہی ساپ ہندو سا سافی سکھ ہندو آنے نا. تے جناب انہیں آنکانے دن مسیح کا مولی مولی ساب نے ہندو رل کے ملاد منایا ہندولا ملا پچھلے سال لاہور جلوس کر لیکن عیسائی قرآن پڑھ منسی جا قرآن کو نم نے ملا دے ہندو کوئی منائی لیکن اصل ملاد جا پیغام دے او پاک نبی سرور نے ساری رغبت کرائیے ذکر اللہ ملائی بیچے. ملاد ملائی بیٹھے اپنی ماتی مرائی دکھا خدا کی قسم کر گیا تھا. تقریباً تقریباً جدید لوگ جن دین سو سال پیشہ پیے ساڑی قوم کا سوال نہیں چکا موللیا کابا دی چبنا گیا پیچھو پیچھو ٹو گئے یہ ہر بندہ گال کر مجبور ہے چلا سدکے مجھا گولی مجھا یہ کسور مولی اپنا کسان وغیرنا بتی بلدی کھڑی ہے تو میں آخان بھائی تے روشنی بھی پتا کیوں نہیں لگتا کمزور کتا کمزور ہوئے تو واطع کو سمجھ آئی توجہ فرمائی پتہ نہیں ہکل کو سچا کون ہے جھوٹا کون صحیح کون ہے گلت کون ہے سجڑ کون ہے دشمن اور آپ شاید ہی میں ایک مثال لیا پاک نبی سرور نے میں دا کا دعوی فرمایا کہ میں رات دے تھوڑے حصے دے اندر اتنا لمبا سفر فرما کے آیا جیرے انہاں مشرقین انہاں کہا ہے محمد تیریاں بھی دولتا سادیاں بھی دولتا تو بھی کھانے ہیں اسا بھی کھانے ہیں تو بھی بندے ہیں اسا بھی بندے ہیں سادہ تا ایہو زمینی سفر دو مہینہ دا بندے ہیں تو تو آتا ہے آسمانی سفر لا مکانہ سفر بھی کر رہا ہے انہاں کہا ہے سادی سامنجھ چاندی فرمایا واقع میرے یار نے دعوی ہاں دعوی فرمایا جا کیا Oh, oh, oh, oh, oh. سوال oh, oh, oh, oh. پیدا تو غلطی لگ اور حضرت سیدھی کہ اکبر کو کہری شہ دسایا دھارائی وہ کھا گیا سدی کے اکبر کے سی نے مبارک چراغ کو لگا وہ حقیقت تک یہ بلے نا سوال نہیں کرے دیوا بل من سوال دی لوڑ ہی نہیں پی اقبال لیکن اس مسلمان تو سبیر کے شام تک سرائے نہ مارے جی سو گے پانچ سات چوریاں نہ کرے پڑے تو دور ہوئے <ichlan eubuy> <riters> سوال, سوال پیدا سی میں یہ نور مجھے میاں شیر ربانی تاج دار شرک شریف میاں شیر ربانی چرد کریں اج کل تو ٹھیک لگے آؤ تمہارا دل روشن کرے اور تمہارا قلب جاری کرے اجکل والا کلب کہ جاری بندہ پورا جاری کل جاری کرے بندہ ساری رکھے یاد کی بلا دعوے کرنے رستے آؤ ملو آؤ آپ مل راستے ہی پتا کوئی ملا شرچ آپ میلہ بیٹھا سمجھ نہیں آئی جا قلب جاری کرے نا یہ تھڑکن دا مانا قلب جاری ہوا نہیں ہوگا کل بچاری ہوتا وی دل اللہ تھڑکنا کمبڑا جاری نہیں جاری لیکن ہاتھ کچھ لوگ وقت کو اپنے دل کنا نہ لگ پہ آئی اپنے دل دا علاج کراو ٹور پہ اج کل والے تو جسم جس کو ماسا خرابی, خرابی لگے فوری علاج دیا دل مر گیا خبر کوئی بہرحال بندہ یار دکھا دیا دور آپ نے فرمایا پیشی ٹائم آوے پیشیے لیاو پیشیے لیا آپ نے فرمایا دیے لوے نماشے فرمایا میں آ گفتہ کی نماز بڑی شاہ کی نماز پڑھیے آ فرمایا لبے لیا فجر دی نماز میرے پڑے نماز پڑھی نماز تما توجہ فرمائیے تو تھوڑی دیر بعد سٹا آپ نے فرمایا بے میں ناراض نھی میں کو لگتا یا ہے یا تسا کے بچ خون ہر میاں شیرانی جان بھی محمن پاخ شیر فرمایا یا تردیے یا تسک خون ہر لج پالا اس گل گتہ میں ہر د یہ پیو سوا جرا حرام کاندی رگان خون بھی حرام کا بنتا جگہ خون حرام کا ہوے وہ سینے چلام وہ دل نہیں روشن حضرت با یزید یزیدامی آپ عبادت کریں بٹھے عبادت دل نہیں جائے اپنے کام دا پنیر پی آئی پنیر میں کترا چکا ہائی دی اجازت تو بغیر حضرت کراؤ آپ دے گھر گئے ان بی جی کہ کترے دی بھی کوئی گل ہوندی ہے خیر کو معاف دے معاف کرنے کی دیر آئی با عزیت دلین رب نال جڑ گئے بڑا پیر میرے علی دریا دار دریا پہ آئی سایا پانی پہرے علی اکھ پائے گئی سائے دک مجدور فکیر بیٹھا گئی خاتری گئی اس مجدور لیتا ترٹ گئی ترٹ گئی ترولہ پوچھا ہدور ہے آپ فرمائیں فرمایا فرمایا میں اکھ پی ہے سائےا پانی چی مجوبات ہے مہر علی جی رب لال لائی بتا لرٹ سڑ گئی کو ٹھیک ہے بلا میرے علی ہو پیر میرے ہو گئے ایک نگاہ غیر گیر محرم چپے تو رب لال لگی لین ترٹ مجھے آ یزید تے قطرہ کے عبادت نال دل میاں سب کو بھی روشن اللہ فکیر دی نگاہ کمال ہوگاہ چرماوے اقبال فرماؤں فرمایا کوئی سکتا ہے اس کے زور رے کا کوئی الدہ نہ کرے ہے اس کے کا نگاہ مرد موگ سے بدل جاتی ہے تقدیر کبلا اندر خوراک حرام دی ہو دل نہیں روشن دا میرے پاک آقا نامدار نے فرمایا ہے جدہ مومن گناہ کریں دے وہ دل دیکھ سیاہ نکتہ بڑھ دے فَإِن تَعْبَ سُوْكِلَ توبہ کرے جا دل دھوتا بہن دے وَإِن زَادَ زَادَتْ گناہ مجھ بدھا بنجے سیاہی بدھ دی بہن دے حتیٰ پورا دل کالا تھی بہن دے جدہ دل کالا تھی بنجے فرمایا ہے وَلْ بزرگ فرماتے ہیں جنہ دل پورا کالا تھی نہ قران دی سمجھ آندی نہ حدیث دی سمجھ آندی نہ اللہ دے ولی دی نگاہ اثر کرے گی فارغ انہیں میں سمجھ اے سُنائی لیکن میٹھی بن گئی ایک گل کی میٹھی بن گئی سونے سونا نہیں بن سکا تو وہ جو فرمائی اللہان <سؤال> سمجھ آتی ہے نہ دین کی سمجھ آتی ہے نہ اسلام کی سمجھ آتی ہے نہ وہ دل روشن سی سر چاند جان سدراہی کا اور جب گمراہی دا ارادہ چا فرما سینا تنگ کر دینا اور جہاں دینا دگ جا اسلام کی گل کی جنا سینا ہوگا کیا سمجھ آ سکتی ہے اللہ سونے کا قرآن کیا ہے نبی پاک کیا ہے کیا روشنی ہے کیا کمال ہے اس کا خدا دکھا اتنے <تصالح> تک حک با غلط سہی جھوٹ سچن جیشنی نہ ہونا چٹ کی لنگر بھی کھا ستیاں بھی لا کلب بھی لا تھے لیکن اصلی وحدہ وقدا شریک نے فرمایا اچھا نور کھی جائے اس واسطے کہ جنہیں یہ سینے نور وڑسی خواقوے محبوب کی بھی پچھان تھی سی جن مے دی پہچان تھی سی جنہ مے دی پہچان کرے سو معرفت رکھے سو وات میرے تک اپڑ وی وے سو جنہ میرے تک اپڑ وے سو وات کامیاب وی تھی وے سو بخش وی وے سو نجات وی لیکن اس پاسے تھادی توجہ ہے کون اندر اندر اندر اندر دی برداشت نہیں تھے لیکن یاد رکھا ہے جب تب تب تب اللہ رسول دے نظام قرآن دیر کو بندہ نہیں سمجھ کے بعد چلے نہیں اور اس کو اپنے سینے دے اندر نہ دے ایسا بندہ نہ کنا رسول کو پچھاڑ سکی نہ کنا رب کو پچھا اے رب تو بھی تے گانا رسول تو بھی توجہ فرمائی کیا گال پیر باہو نے فرمائی مر پیر باہ فرمایا پیر سلطان الارے پیر فرمایا فرمایا علم علم فرمایا نا وہ علم باجی I'll fuck محمد محمد محمد جب, جب, تق جب تق تق اس ساری زندگی زلیل بھی رہسوں دے غلام بھی بنے رہن سادے سر مسلمان مرد مات ماری بنے بندہ ہمیشہ لیکن اور محبوب غزل بھی جی لوگ رہ سا نہیں گا اکل مند انہیں چان غلام نہیں بنے آسان مٹا کے غلام بیٹھے غلامی دا ایسا پٹا پایا تھے تیرے کو آسی، اللہ سونا کملی والے دین دین پاک دید نال دید سچی محبت نسیب فرما <الین> سلام میں